اسلام کا نظریہ یہ ہے إِنَّا وإنَّا ہم سونا بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد کرونا غریب رہا ہے بلندی بے اب رہا ہے ڈبلو الحمد لله وحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الصفهاء من الناس ما بلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على أقبيه ان کا نتبی <رَّحِيمٌ> صدق اللہ العظيم الحمد للہ رحمٰن رحیم مالک کا بے حد و حساب شکر ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کر رہے ہیں ویسے تو یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرا پارہ ہے سیق الصفہ لیکن حقیقت میں یہ ساتواں پارہ ہے ساتویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے چھ پارے درس میں الحمد مکمل ہو چکے پانچ پارے آخر سے اور پھر الفلامیم اور آج سیق الصفحا کا آغاز ہو رہا ہے آپ تمام حضرات و خواتین سے جو یہاں تشریف لا کر حلقہ درس میں شرکت فرماتے ہیں یا جو کہ کسی بھی طریقے سے پوری دنیا میں اس درس قرآن کو سنتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ انتہائی آجزی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ جیسے اس نے چھ پارے ہمیں درس میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ بقیہ چوبیس پارے بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی سننے کی سنانے کی اور پھر اس سب کے مطابق عمل کرنے کی اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے اور دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ مِنَ النَّاسِ مَا سما بل ان الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ان قریب کہیں گے بے بیوقوف لوگ انسانوں میں سے کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ اب تک تھے بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ یہ بیت المقدس تھا بعض روایات کے مطابق حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا چنانچہ مکتُ المکرمہ میں آپ نے جو تیرہ سال گزارے تو ان تیرہ سالوں میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ میں سولہ مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی البتہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ میں رہے تو آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی مگر آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنائے ہوا کعبہ اسے آپ کا قبلہ قرار دے دیا جائے چنانچہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے سولہ مہینے بعد اللہ پاک نے آپ کی اس دلی تمنا کو پورا فرما دیا بیت المقدس مدینہ سے شمال کی جانب ہے اور کعبہ جنوب کی جانب ہے یہود نے جب تحویل قبلہ کا حکم سنا تو وہ سخت پیش میں آ گیا اور انہوں نے پروپیگنڈے کے زور پر گویا کے آسمان کو سر پر اٹھا لیا یہ کیسا نبی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا قبلہ کون سا ہے کبھی یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی یہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے پہلے جو انبیاء آئے ہمارے انبیاء وہ تو سارے کے سارے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اور یہ ان سے ہٹ کر کعبے کی طرف منہ کر رہے ہیں منافقوں نے بھی ان کی ہم نوائی کی اور حضور کو اور مسلمانوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا لیکن اللہ نے اس تنقید کی اس شور اور آرائی کی پہلے سے پیشنگوئی فرمادی فرما دی تھی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیں سنانچہ فرمایا سیعول اناس لوگوں میں سے بیوقوف ان قریب کہیں گے یا دوسرا معنی ضرور کہیں گے مَا بَاللَّهُمْ أَن قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ اب تک تھے قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب ہر سمت کا مالک وہی کسی سمت میں از خود کوئی تقدیس نہیں کوئی رفعت نہیں کوئی بلندی نہیں تاکیزگی کا کوئی پہلو نہیں آپ سن چکے کہ مشرق قوموں نے مختلف جہاد کو مقدس مان کر ان کی پرستش شروع کی ہوئی تھی کوئی قوم مشرق کی سمت کی پوجا کرتی تھی اور کوئی مغرب کی سمت کی پوجا کرتی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں خاص جہت میں خاص مکان میں مقید اور محدود ہے قرآن نے اس کی تردید فرمائی فرمایا کہ قل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے کسی جہت کسی سمت میں تقدیس کا کوئی پہلو نہیں یہدی من دینی میں شاثرات مستقیم اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اللہ تو سب کو ہدایت دیتا ہے یاد رکھیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں اللہ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تکوینی مشیت اور ایک ہے تشریعی مشیت تشریعی مشیت کے تحت تو اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ہدایت پر آ جائے ایمان پر آ جائے توحید پر آ جائے شرک کو چھوڑ دے کفر سے بیزاری کا اعلان کر دے لیکن تقوینی اعتبار سے اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے اس میں مشرق بھی ہیں اس میں کافر بھی ہیں اس میں موحد بھی ہیں اس میں مومن بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں اور نامعلوم کتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں یہدی یہ بھیرات مستقیم تو قرآن کریم میں جہاں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکوینی اعتبار سے وہ جسے چاہتا ہے سرات مستقین کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اور اسے عقیدۂ توحید پر ایمان لانے کی توفیق دے دیتا ہے بک زالکمتم وسط اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا جیسے تمہارا قبلہ مخصوص اور متعین یوں ہی تم ایک خاص فضیلت والی امت ہو تحویل قبلہ کا اعلان یہ حقیقت میں اس بات کا اعلان تھا کہ امامت کے منصب سے بنی اسرائیل کو معذول کر دیا گیا اور امامت کے منصب پر امت محمدیہ علی صاحب حسلاۃ السلام کو فائز کر دیا گیا وسط کمانا معتدل افضل درمیانی عدل پر قائم یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں وَسَطًا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا افضل امت بنایا درمیانی امت بنایا عدل پر قائم رہنے والی امت بنایا یہ امت عقائد کے اعتبار سے بھی معتدل ہے نہ تو یہ مادہ پرست ہے کہ مادہ ہی کو سب کچھ سمجھے اور نہ ہی روحانی تجرب کا عقیدہ رکھنے والی مادے کو کوئی حیثیت ہی نہ دے اس کی عبادات ایسی ہیں کہ نہ تو عبادت کی خاطر ترک دنیا کی تلقین ہے اور نہ ہی دنیا کی وجہ سے ترک عبادت کی اجازت ہے فکر و شعور کے اعتبار سے بھی یہ معتدل امت ہے نہ تو علم اور تحقیق کے دروازے بند کرتی ہے اور نہ ہی بلا سوچے سمجھے ہر تحقیق کی اتباع کرنے لگتی ہے کئی امتیں ایسی بھی جنہوں نے علم و تحقیق کے دروازے بند کر دی ہے اور کئی امتیں ایسی جنہوں نے بلا سوچے سمجھے ہر نئی تحقیق کی اتباع کرنا شروع کر دی آپ جانتے ہیں خود یورپ والوں نے تقریباً دو سو سال پہلے مذہب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا یہ کہہ کر کہ مذہب اور ترقی ساتھ نہیں چل سکتے جب یورپ کے سائنس دانوں نے کچھ ایسے نظریات پیش کیے جو بائبل سے لگا نہیں رکھتے تھے مناسبت نہیں رکھتے تھے تو پادریوں نے ایسے سائنسدانوں کو زندہ جلانے کا حکم دیا ان کے لیے قتل کے فیصلے کیے جلاوطنی کے فیصلے کیے لیکن مسلمان علماء نے کبھی ایسا نہیں کیا علم و تحقیق کے دروازے بند نہیں کیے ہیں بلکہ صحیح بات یہ کہ سائنسی تحقیق کے دروازے قرآن نے بند نہیں کیے قرآن نے کھولے ہیں سائنس کس چیز کا نام ہے مظاہر فطرت پر تحقیق کا نام اور قرآن کے نزول سے قبل انسان مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا سورج کی پرستش چاند کی پرستش سمندر کی پرستش یہاں تک کہ سانپ اور بچھو کی پرستش تو انسان تو ان کو پوچھتا تھا ان کی تصخیر کا انسان تصور بھی نہ کر سکتا تھا لیکن قرآن نے اسے تصخیر کا راستہ دکھایا تو یہ امت فکر و شعور کے اعتبار سے بھی معتدل امت مقام کے اعتبار سے بھی معتدل امت کہا جاتا ہے کہ کعبہ پوری دنیا کے وسط میں واقع ہے زمان کے اعتبار سے بھی یہ امت معتبل اور درمیانی امت اسلام سے پہلے انسانیت کے تفولیت کا زمانہ تھا تفولیت کا دور اس امت پر عہد تفولیت وہ ختم ہو گیا تو زمان کے اعتبار سے بھی یہ امت درمیانی امت تو اللہ نے فرمایا کہ بک زال وسطا ہم نے تمہیں موت دل امت بنایا اعتدال والی امت دین اور دنیا سیاست اور مذہب تجارت اور عبادت ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اعتدال والی امت نہ عبادت کی وجہ سے تجارت کو چھوڑا جائے نہ مذہب کی وجہ سے سیاست کو نہ دین کی وجہ سے دنیا کو اعتدال کو ملحوظ رکھنا ہے اور میرے بزرگوں اور دوستوں بہنوں اور بیٹیوں میرے ناقص مطالے کا حاصل یہ ہے کہ اعتدال سب سے مشکل چیز ہے اور اعتدال ہی ولایت ہے اعتدال ہی قرآن اور دین کا تقاضا ہے اعتدال کسی کے اندر اعتدال آ جائے کہ سارے شعبوں کو ساتھ لے کر چلا چلے افراد و تفریح کا شکار نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے کبھی اس وادی میں گر جائے اور کبھی اس وادی میں گر جائے بلکہ اعتدال کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرے حقوق العباد کو بھی ادا کرے دین کو بھی لے کر چلے دنیا کو بھی لے کر چلے عبادت کو بھی سیاست کو بھی تجارت کو بھی مذہب کو بھی سب کو ساتھ لے کر چلے لیکن اعتدال کے ساتھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تمہیں ہم نے موت دل امت بنایا کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس موت دل امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اللہ کا رسول تم پر گواہ بنے تم قیامت کے دن یہ گواہی دوگے کہ ہمیں ہمارے رسول نے جو کچھ پہنچایا تھا اللہ کا پیغام وہ ہم نے انسانوں تک پہنچا دیا اور اللہ کا رسول تم پر گواہی دے گا کہ اے اللہ جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی دین کی امانت اور کی امانت وہ امانت میں نے ان تک پہنچا دی اللہ نے کہا تھا یا یوہر رسول بلغ مَا اُنزل مر ربک رسالا اے میرے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ آپ انسانوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا پھر میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سال تک مسلسل دعوت کی مسلسل تبلیغ کی ایسے ماحول میں ایمان کی دعوت دی جو ماحول ایمان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا ایسے ماحول میں توحید کا نعرہ لگایا جو ماحول کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا ایسے ماحول میں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی جس ماحول میں ہزاروں اور لاکھوں خداوں کی پوجا ہوتی تھی ایسے ماحول میں عدل کی دعوت دی اور عدل کا نظام قائم کیا جو ماحول ظلم و ستم اور جور و جفا میں ڈوبا ہوا تھا تو آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور جب اس امانت کو انسانوں تک پہنچا دیا تو پھر آپ نے حجت الوداع کے موقع پر جب کہ آپ کے گرد و پیش میں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار سچے پاکیزہ امانت دار انسانوں کا مجمع تھا تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سارے مجمع نے پکار کر کہا تھا آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا پہنچانے کا حق ادا کیا پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگشتے مبارک اٹھائی اور تین بار فرمایا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے مجھے مبلغ بنا کر بھیجنے والے اے نبوت و رسالت کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھنے والے اے قرآن کی امانت میرے حوالے کرنے والے اے شریعت کا حکم شریعت کے احکام میرے حوالے کرنے والے یہ سچے انسانوں کا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرے پیغام کو ان تک پہنچا دیا تو فرمایا کہ رسول تم پر گواہ اور تم رسول تم انسانوں پر گواہ رسول تو یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں گواہی دینا ہوگی کہ ہم نے انسانوں تک دین کو پہنچا دیا قرآن کو پہنچا دیا یہ امت امت دعوت ہے یاد رکھیے امت دعوت اسے دعوت کے لیے بھیجا گیا دین کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا کنتم تم خیر امتر جتل للناس امرون ساری امتوں میں سے افضل اور بہتر ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو يدعون و و عن تم میں سے ہو تم ایک امت ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے تو یہ امت امت دعوت ہے اور دعوت دینا یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے دعوت دینا ہر امتی کا کام ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک ایسا شخص جو دین کا پورا علم نہیں رکھتا وہ کلمے کی دعوت دے سکتا ہے وہ ایمان کی دعوت دے سکتا ہے وہ نماز کی دعوت دے سکتا ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا وہ مسائل نہیں بتا سکتا لیکن دعوت دینا اس کی بھی ذمہ داری ہے آج امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ آج ہم پر جو مصیبتوں کا نزول ہے اور پستی اور زوال ہم پر مسلط ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دعوت چھوڑ دی دین کی دعوت ہم نے چھوڑ دی یاد رکھیے کسی مذہب میں اتنی جان نہیں کہ اس ترقی یافتہ دور کا ساتھ دے سکے تورات اور انجیل میں ایسی جامعیت ایسی تاثیر ایسی جدت اور ایسی تازگی نہیں کہ وہ انسان کو مطمئن کر سکے ایسا مذہب صرف اسلام ہے اور ایسی کتاب صرف قرآن ہے اگر ہم دنیا تک دین کی دعوت کو پہنچائیں اور قرآن کی دعوت کو پہنچائے تو بے شمار انسان ہے جو ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے اور ہم سے قیامت کے دن بہرحال یہ سوال کیا جائے گا کہ تم تک جو دین کی دعوت پہنچی تھی تم نے دوسروں تک اسے پہنچایا کے نہیں پہنچایا ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں قلم سے زبان سے مال کے ذریعے سے کئی طریقے ہیں دین کی دعوت پہنچانے کا کوئی لکھ سکتا ہے کوئی بول سکتا ہے کوئی پیسہ خرچ کر سکتا ہے قرآن تقسیم کر سکتا ہے اسلامی کتابیں کیسر سیڑھی آج تو ذرائع بے شمار ہے اللہ اکبر اللہ نے بڑا آسان کر دیا دین کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانا بڑا آسان کر دیا پہلے تو بڑا مشکل تھا صاحبہ اکرام پیدل جاتے تھے گدوں پر سوار ہو کر جاتے تھے خچروں پر سوار ہو کر جاتے تھے اونٹوں پر سفر کرتے تھے دین کی دعوت کے لیے جاتے تھے اور یہ جنون تھا دعوت کا کہ حضور کا صحابی سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور جوش میں آ کر اپنے گھوڑے کے پاؤں اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اپنے اللہ سے عرض کرتے اے اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس پانی کے ادھر بھی تیری کوئی مخلوق بستی ہے تو میں وہاں تک بھی پہنچتا اور تیرے دین کا پیغام پہنچاتا ایک جنون تھا صحابہ اکرام کو دین کی دعوت کا اسی جنون کی وجہ سے آپ دیکھیں تو مدینہ سے محبت کے باوجود مکہ سے محبت کے باوجود آپ کو مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی قبریں کم دکھائی دیں گی اور دوسری دنیاوں میں دوسرے شہروں اور ملکوں میں صحابہ کی قبریں زیادہ دکھائی دیں گی وہ دین کی دعوت کے لیے جہاں تک جا سکتے تھے گئے آئی تو اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی بہت کر دیا کتنے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے معاف کیجئے گا یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا جا سکتے ہیں ان کو عیسائی استعمال کر رہے ہیں کافر استعمال کر رہے ہیں و فجور اور کفر و شرک کی دعوت کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن مسلمان ان ذرائع ابلاغ سے فائدہ نہیں اٹھا رہا مسلمان کے گھر تک ان کی دعوت پہنچ رہی ہے کفر کی دعوت پہنچ رہی ہے شرک کی دعوت پہنچ رہی ہے فصق و فجور کی دعوت پہنچ رہی ہے بے حیائی کی دعوت پہنچ رہی ہے برائی کی دعوت پہنچ رہی ہے اس کی والدہ تک اس کی بیٹی تک اس کی بہن تک اس کے والد تک خود اس تک اس کے پورے گھرانے تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے لیکن دین کی دعوت نہیں پہنچ رہی ایمان کی دعوت نہیں پہنچ رہی اور یہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم تک جو دین کی دعوت پہنچی تھی اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے تم نے کیا, کیا؟, کیا, کیا؟ کتنی زبان استعمال کی کتنا قلم چلایا کتنا دماغ لڑایا کتنا پیسہ خرچ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بس, وسط بنایا موت و دل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ بنے شہادت کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام رام علیہم السلام سے سوال کریں گے کیا تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا اور انبیاء کہیں گے کہ ہاں اے اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تو بعض انبیاء کی امتی انکار کر دیں گے وہ کہیں گے نہیں الہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا تو ایسے موقع پر اللہ انبیاء سے پوچھیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے تو پھر امت محمدیا کھڑی ہوگی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نو علی اسلام نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا ادریس علی اسلام نے پہنچا دیا شعیب علی اسلام نے پہنچا دیا لوت علی السلام نے پہنچا دیا ہم گواہی دیتے ہیں تو پورے انسانوں پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے مسلمان اور مسلمانوں پر گواہ بن کر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے خاتم النبی رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میری امت سچ کہتی ہے تیرے نبیوں نے تیرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا وہ بھی کیا منصر ہوگا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی ان سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ